صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی ہی و وسحبی مبارک وسلم جنت اور دوزخ سلسلے میں حاضری ہے ایک دن ہم جنت کا تذکرہ سنتے ہیں ایک دن دوزخ کا قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ماہ مبارک ماہ رمضان ماہ غفران ہے انا انضلہ لط القدر ہم نے اسے لائی القدر میں اتارا ماہ رمضان میں لائلۃ القدر ہے ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا تو قرآن پاک پڑھیں تو جا بجا جگہ جگہ جنت کا تذکرہ ہے جگہ جگہ جہنم کا تذکرہ ہے جب مومنین مومنین کاملین اللہ تعالی کے فرما بردار بندوں کا قرآن ذکر کرتا ہے تو ان کے انعامات کا ذکر ہوتا ہے اس کے بعد کفار فجار اللہ تعالی کے نافرمان فرمان اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان فرمان ان کا تذکرہ ہوتا ہے ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے اور بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان میں رہے جنت کی امید رکھے اور جہنم سے ڈرتا رہے نیک اعمال کرے اور اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرے رب تعالیٰ پر بھروسہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں ہے کہ وہ ہماری عبادت قبول کرے ہی کرے مرضی اس کی اس کی جنت اس کی دوزک اس کا بندہ جو کرے اور اللہ تبارہ کا وطلا کسی کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتا نہ نیکی کی برباد ہوگی نہ گنا چھپے گا اور یاد رکھیے ہر نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے اور ہر گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا جہنم کا اس پر استحقاق ہے تو آج جنت کا تذکرہ کرنے کی باری ہے جنت کے بلند و بالا معاللہ کا تذکرہ ہم نے پچھلے سلسلوں میں بھی سنا مگر تیاری جنت کی تیاری دنیا کے اندر مکان بنانا ہے تو لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور اس کو جمع کرنے کے لیے زندگی نکل جاتی اور بعض اپنی زندگی کا سنہرا دور گولڈن ایج اپنے بال بچوں بہن بھائیوں والے دن سے دور رہ کر دوسرے ملکوں میں جا کر گزارتے ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں بڑی مشقت کرتے ہیں پھر کہیں جا کر مکان بنتا ہے اور بعض اوقات ایسا عبرتناک معاملہ ہوتا ہے کہ مکان میں شفٹ ہونے سے پہلے قبر میں پہنچ جاتا ہے وہ مگر پھر بھی اس دنیاوی مکان کوٹھی بنگلہ حاصل کرنے کے لیے بڑی تمنا ہے بڑی جستجو ہے تعلیم حاصل کرو نوکریاں کرو مشقتیں کرو مکان بنانا ہے مکان بنانا ہے کب تک نہ مکین رہے گا نہ مکان رہے گا ایک بزرگ رحمتہ اللہ تعالی نے مکان دیکھا تو خوش ہوئے اور پھر رونے لگ گئے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا اگر یہ مکان ہمیشہ رہتا تو میں خوش ہوتا بعض اوقات مکین چلے جاتے مکان باقی رہتے ہیں بعض اوقات وہی مکان ان مکینوں کے اوپر ہی گر جاتا ہے مکان بھی گیا اور مکین بھی گئے زلزلے آتے ہیں ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں تو جنتی محل اس کی کچھ تیاری کریں ایک ولی اللہ کا واقعہ میرے علیہ سنت نے اس نسالے میں نقل کیا ہے جنتی محل کا سودا وہ آپ کو پیش کرتا ہوں اللہ والوں کی شان کا بھی اظہار ہے اور کاش ہمیں بھی یقین کامل حاصل ہو اور ہم جنتی محل کا سودا کریں اور جنت محل کی تیاری کریں حضرت سینا مالک بن دینار رحمتہ اللہ تعالی نے شہر بسرا یہ عراق کا ایک شہر ہے اس کے ایک محلے میں زیر تعمیر عالی شان محل میں داخل ہوئے کیا دیکھتے ہیں ایک نوجوان جو بہت حسین ہیں مزدوروں کو مستریوں کو بڑی توجہ کے ساتھ کام کی ڈائریکشن دے رہا ہے مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علی کے ساتھ ان کے رفیق تھے ان سے فرمایا یہ نوجوان محل کی تعمیر اور تزئین میں یعنی ڈیکوریشن میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے مجھے تو بہت ترس آ رہا ہے اس پر بے میں چاہتا ہوں اللہ تعالی سے دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے کیا جب کہ یہ نوجوان نوجوان جنت میں سے ہو جائے یہ فرما کر حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی لے اپنے رفیق حضرت جعفر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا مگر پہچانا نہیں تعارف ہوا تو بڑی عزت کی اور مقصد پوچھا کہ حضرت کیسے تشریف لائے تو حضرت مالک بن دینار نے انفرادی کوشش کی انفرادی کوشش کرتے نا نیکی کی دعوت دینے والے مبلغین نماز کے لیے اجتماع کے لیے بارہ مدنی کاموں کے لیے فکر آخرت کے لیے مدنی قافلوں کے لیے انفرادی کوشش کی جاتی ہے تو انفرادی کوشش کی اور فرمایا کہ اس علی شان مکان پر آپ کتنی رقم خرچ کر کی حضور ایک لاکھ درہم خرچ کرنے کا ارادہ ہے اب اس دور کے ایک لاکھ دیروں کتنی ویلو ایبل ہوں گے فرمائے کہ اگر آپ یہ رقم مجھے دے دیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ایک آلی شان محل کی وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا اس سے زیادہ پائیدار ہوگا اس کی مٹی جو ہے نا وہ مشک کی ہوگی جعفران کی ہوگی اور وہ مکان کبھی گرے گا بھی نہیں اور صرف مکان نہیں محل نہیں بلکہ محل کے ساتھ خادم بھی ملیں گے خادمائیں بھی ملیں گی سرخ یاقوت بہت ہی قیمتی پتھر ہے اس کے گمبد ہوں گے بہت شاندار حسین خیمے ہوں گے اور جس محل کی میں بات کر رہا ہوں ان کو مزدوروں مصریوں نے نہیں بنایا وہ تو اللہ کے کن یعنی ہو جا کہنے سے بنا ہے نوجوان نے عرض کیا حضرت ایک رات ذرا مجھے مہلت دیں میں غور کر لوں حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ غفار نے کہا ٹھیک ہے یہ حضرات وہاں سے چلے گئے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کو رات کو بار بار اس نوجوان کا خیال آتا اور اس کے لیے دعا فرماتے تھے دیکھیں نیکی کی دعوت دے اس کے بعد جس کو نیکی کی دعوت دی اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے صبح جب اس نوجوان کے پاس آپ تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نوجوان آپ کا انتظار کر رہا ہے اور بڑے پرتپاک طریقے سے آپ کا استقبال کیا آپ کو ویلکم کیا اور ارض کی حضور آ, کل کی بات آپ کو یاد ہے حضرت مالک بن دینار نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں نوجوان نے ایک لاکھ دراہم سونے کے سکے کو درہم کہتے ہیں ان کی تھیلیاں حضرت مالک بن دنار کے سپرد کی کہ حضرت یہ میری پونجی اور یہ ہے قلم دبات کاغذ حضرت مالک بن نرار اللہ کے بولی کاغذ لیا قلم لیا اور اس پر یوں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریر اس غرض کے لیے ہے کہ مالک بن دینار نے فلاں بن فلان کے لیے اس دنیا کے مکان کے بدلے میں اللہ تعالی سے ایک ایسے شاندار محل دلانے کی ضمانت دی ہے اگر اس محل میں مزید کچھ اور بھی ہو تو اللہ تعالی کا فضل ہے. اس ایک لاکھ درہم کے بدلے میں میں نے جنتی محل کا سودا اس نوجوان سے کر لیا جو اس دنیا کے مکان سے بڑا ہوگا شاندار ہوگا اور وہ جنتی محل اللہ تعالی کے قرب کے سائے میں ہوگا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی نے وہ بے وہ ایگریمنٹ جو تھا وہ لکھ لیا اور نوجوان کو دے دیا نوجوان نے ایک لاکھ درم دے دیے اللہ والے مال سے کو پیار نہیں کرتے ہم میں سے تو اتنے نادانے سکاوت تک نہیں دیتے مال سے اتنی محبت ہے حالانکہ سکاوت مال کا محل ہے داروں کو بھول جاتے ہیں آنکھیں نہیں ملاتے غریبوں سے ملتے نہیں کہ کوئی ضرورت ہی پیش نہ کر دے کہیں بھی پیسے نہ دینے پڑ جائیں اس کو مال سے اتنی محبت ہے ہیں لڑتے ہیں چوریاں ڈکیتیاں رشوت سود نہ جانے کیسے کیسے جہنم میں لے جانے والے کام کرتے ہیں حالانکہ یہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو یہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے ہاں کامل جنت کی طرف لے کے جائے گا صدقات و خیرات انشاءاللہ جنت کی طرف لے کر جائیں گے برال حضرت مالک بن دنار نے اسی دن شام سے پہلے پہلے ایک لاکھ چاندی کے سکے سارے فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی ابھی چالیس دن نہیں ہوئے تھے اس اگریمنٹ کو لکھے ہوئے کو فجر کی نماز کے بعد مسجد سے نکلے حضرت مالک بن دنار رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ. مسجد کے محراب میں نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں جو کاغذ آپ نے اس نوجوان کے لیے لکھا تھا وہ اگریمنٹ وہ پیپر جو ہے وہ وہاں رکھا ہوا ہے مسجد کے محراب پر اور اس کے بیک سائٹ پر بغیر انک کے یہ تحریر چمک رہی تھی اللہ عزیز حکیم عز وجل کی جانب سے مالک بن دنار کے لیے پروانائے برات کہ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے ضمانت لی تھی وہ ہم نے اس نوجوان کو عطا فرما دیا بلکہ اس سے ستر گنا زیادہ نواز دیا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تحریر کو لے کر جلدی جلدی نوجوان کے گھر کی طرف گئے کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر رونا تھونا مچا ہوا پوچھا تو پتا چلا کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا کل رات انتقال ہوا غسال نے بیان دیا کہ اس نوجوان نے مجھے اپنے پاس بلایا وصیت کی کہ میری میت کو غسل دینا کاغذ میرے کفن کے اندر رکھنے کی وصیت کی حسب وصیت میں نے اس نوجوان کی تدفین کر دی مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ کاغذ جو آپ کو مسجد کے محراب سے ملا تھا غسال کو دکھائے کہ یہ وہی ہے تو وہ حیران ہو گیا اور پکار اٹھا واللہ العظیم عظیم اللہ عظیم کی قسم یہ تو وہی ہے جو میں نے کفن میں رکھا تھا یہ ماجرا دیکھ کر ایک شخص نے حضرت مالک بن دینار کی خدمت میں دو لاکھ درہم کے بدلے میں کہا کہ حضور مجھے بھی لکھ دو ایگریمنٹ میں دو لاکھ دیتا ہوں فرمایا جو ہونا تو ہو چکا اللہ تعالی جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو یاد کر کے رویا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حصہ مغفرت ہو تو دیکھیں اللہ والوں کو کیسا اختیار ہوتا ہے ہاں اللہ سے ان کا کیسا ربط کیسا تعلق ہوتا ہے کیسی محبت ہوتی ہے کہ بندہ لکھ کر دیتا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ اس کے مطابق اس شخص کو جنتی محل عطا فرما دیتا ہے بلکہ ستر گنا زیادہ اللہ والوں کی واقعی بڑی شان ہوتی ہے اللہ ہمیں اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے تو جنتی محل کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے جنتی محل کے لیے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو سورج نکلنے تک ذکر اللہ کرتا رہے تو حدیث پاک میں میرے اکالی سلاۃ اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس میں محل بنائے گا یہاں دنیا کے مکان پانچ مرلے گا چاہیے جیسا تیسا وہ لڑ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں دن رہ لگے ہوئے نہ سردی نہ گرمی کچھ بھی نہیں نہ جائز نہ جائز سب بھول کر لگے ہوئے ہیں ارے جنتی محل کے لیے کچھ تیاری کیجئے اور بعض روایتوں میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو فجر کے بعد فجر کی نماز جماعت سے پڑے اور پھر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے اللہ تعالی اس کے لیے ستر محلات بنائے گا ستر محلات اور محل وہ کس چیز کا ہوگا بلاک کا اینٹ کا مٹی کا گارے کا نہیں وہ محل ہوگا سونے اور چاندی کا اور اس کے ستر ستر دروازے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرمائے اور مولا مشکل کشا کر رم اللہ تعالی وضاح الکریم کی روایت میرے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیزی شریف کی ہے یہ کہ وہ آرابی آیا یہ پہلے پیش کی گئی تھی پچھلے سلسلے میں اللہ علیہ اسلام نے فرمایا کہ جنت میں بڑے اونچے اونچے محلات ہیں اندر سے باہر باہر سے اندر نظر آتا ہے تو عرب کے دیہاتی نے عرض کیا رسول اللہ کس کے لیے ہوں گے فرمایا جو اچھی گفتگو کرے کھانا کھلائے ہمیشہ روزہ رکھے رات میں نماز ادا کرے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں جنتی محل ملے گا بہت ہی شان اونچا بلند ٹرانسپیرنٹ اس کو جو دوست دشمن جو بھی ہے اس سے نرم گفتگو کرے اچھی باتیں کرے کھانا کھلائے سب کو کھانا کھلائے جاننے والا نہیں جاننے والا موقع ملے مہمان آیا گیارہویں بارہویں بڑی راتیں تیجائے سالے ثواب کھلائے کھانا کھلائے ہمیشہ روزے رکھے نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ اور تحجد کی نماز ادا کرے اور ایک روایت میں ہے کہ جنت میں بہت عالیشان مغل وہ ایسے چمکتے جیسے ستارے چمکتے ہیں ایسے لائٹنگ والے جنتی محلہ جب پوچھا گیا عکائی کس کے لیے فرمایا جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت میں ایک جگہ بیٹھتے ہیں اللہ کی محبت میں آپس میں ملتے ہیں اور ایک روایت میں ہے میرے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا جو مغرب و عشا کے درمیان دس رکتیں پڑے فقط اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا سبحان اللہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے میٹے میٹھے اس لائن کب تک اس دنیا کے مکان میں ایش کریں گے آخر موت ہے چلے جائیں گے آخرت میں ہمارا کیا بنے گا غور جی اور کتنے لوگ دنیا میں آئے گئے بڑے انہوں نے باغات لگائے بہت عالیشان مکانات بنائے بہت موج کر رہے تھے اس کے اندر آخر کیا ہوا موت آئی اور چلے گا ان کے مکانات پر باغات پر ان کی پراپرٹیز پر ان کی اولاد نے قبضے کر لیے ان کے بعد لوگوں نے قبضے کر لیے وارثوں نے قبضے کر لیے اور یہ اپنے امال میں پھنس گئے سورت دخان کی آیت نمبر پچیس تا انتیس رب تبارہ کا تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے سنیے اور جنت کی محل کی کچھ تیاری کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسملحم ترکو من جنات وعیود و ومقام کریم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 کس طرح زندگی گزارنی چاہیے کچھ نژآع کے بارے میں غور کرنا چاہیے قبر کے بارے میں حشر کے بارے میں میزان کے بارے میں پلسرات کے بارے میں اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی تیاری کرنی چاہیے اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما دے الہی جہن آزاد کر دے میں فردوس میں دا خلا مانگتا ہوں اللہ انی الکل جنت الفردوس بغیر حساب آمین آمین امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوا تو جو آنے والی دو عید کی رات جو عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اللہ نصیب فرمائے غفلت سے بچائے آمین آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی